اور اگر وہ تم سے مال مانگتا اور اس پر تم سے اسرار کرتا تو تم بخل پر آمادہ ہو جاتی اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دیتا